اصل میں اس کو تو فوقان جائز لکھا کہ بالکل قبرستان ختم ہو گیا ہو. نام و نشان نہیں ہو. وہاں اگر دوسرے میتوں کو دفنا دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں پتہ نہیں کب سے یہ دنیا بنی اور جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں بھی پتہ نہیں کتنی قبریں ہوں گی اب یہ معاف ہے ہمیں تو معلوم نہیں لیکن جہاں معلوم ہے اس کو مسمار کر کے اس کو وہاں دفنہ نہ جو ہے وہ صحیح نہیں جب ویران ہو جائے قبرستان قبروں کے نشانہ مٹ جائے اب غالب گمان یہی ہے کہ یہ سب قبریں جو ہیں یعنی اندر رہنے والے تمام حضرات جو ہیں وہ مٹی بن گئے پھر اس کو نئے سرے سے اگر وہاں دفنا تو اس کو علما نے جائز لکھا اور فتوا اسی پر دیا زبردستی کسی کی قبر کو کھود کے نہیں دفنانا چاہیے ہاں بس آپ آپ کوشش کریں کہ آپ کسی کی جگہ قبضہ نہیں کریں جہاں صاف ستھری جگہ ہو تو وہاں دفن کیا جائے دیکھیں میں بتاؤں اس کی وجہ کیا اب جو قبرستانوں کی جگہ ہے نا آپ دیکھیں کہ ملیر میں کہاں دی جگہ انہوں نے یا حب چوکی کی طرف کتنے دور ہیں آپ کے ہمارے میمن برادری نے کتیا نا باٹو والوں کتنے دور قبرستان لیے وہ لیکن آپ چاہیں گے کہ ہم بھی شہر میں رہیں میت بھی شہر میں رہیں قریب رہیں تو اس میں تو یہ پریشانی ہوگی جو آپ فرما رہے جی آپ فرمائیے